الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيد آت عمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا عادي له وأشهد أن لا جلاه إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقيموا لقولا فقولا سميتا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأبور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع جليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذي يقرض الله قرضا حسنا ويزاعفه له أبعاثا كثيرا وہ اواہ ہو یا خبا یا وہ دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البقرہ کی ایکت ہم نے تلاوت کی ہے جو آج کے خطبے کا اصل مضمون ہے خطبے کا موضوع ہے تنفیر منت گئی یعنی انسان کو حد تک انسان قرقہ دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے قرضہ لینا نہایت خطرناک چیز ہے حفظ میں لالچ میں کمان ہے گیروں کو دیکھ کر کے اپنا بزنس اپنا کاروبار اپنی دنیا چمکانے کے لیے بلا بجے اشد ضرورت ہو جی انسان قرضہ لے ورنہ اپنی دنیا بنانے سنوارنے کی خاطر انسان کو پردہ نہیں لینا چاہیے قرضہ نہایت بدترین گناہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ ایک پر امام نے رحمت اللہ نبی ارے اللہ اسے دو چیزوں سے بچا لینا ایک تو سے بچا لینا اور دوسرے ہمیں کرزہ سے بچا لینا آپ برا اندازہ لگائے سب سے بدترین گناہ کفر ہے ندی رہے, رہے تو ملا رہے اوب بلّہ اور یہ دعا یاد کرنے ہم سب کو مانگنا چاہیے ہر ایک کو دعا پڑھنی چاہیے من القری و دئی اے اللہ ہم کو کفر سے بچا لینا اور سے بچا لینا اللہ اے بار بار آپ پڑھی لو اللہ اود باللہ من القری و دینی. سامعین جی سننے والوں کیڑے ہوئے یار اللہ آپ کون سی دعا بالکفر کیا آپ نے قرضے کو کفر کے ساتھ ملا دیا آپ تو بنا مانگ رہے ہیں ام اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کفر سے اور تین قرضے سے مجھے بچا لینا تو کیا آپ نے کبر دیکھے گن بڑے گناہ سے آپ نے قرضہ کو ملا دیا آن فرمایا ہاں ہم نے کفر اور کردے دونوں سے پناہ ما کی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا حق اللہ تعالیٰ کا حق انسان اللہ تعالی کا حق ادا کرنے سے انکار کر دے اس کو کفر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بنتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے شجر حجر ان تغیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے تو بو جائے اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کیا اور قرضہ لے کر کے آپ قرضہ ادا نہ کرے اور قرضہ نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بندوں کے حق کا انکار کر دیا پہلا قبر جو ہے حقوق اللہ کا انکار ہوتا ہے اور کرزہ نہ ادا کرنے سے حقوق العباد کا انصاف ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دعا ماگی اوبل کفری و تین اواسا لا رہے اور دیگر علم نقل کرتے ہیں نبی علیہ رہے پرارتھنا جن چند چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ پناہ مارتی تھی کہ اللہ مجھے جی اس برائی سے بچا لینا اس میں قرضہ بھی تھی اللہ من اوبی من وج من اللہ معنی اودی مجھے بچا لینا غم سے افسوس سے پریشانیوں سے بچا لینا اور آگے آپ نے فرمایا ومن امن والا اللہ تعالیٰ تجھے ایسے کردے سے ہمیشہ ہمیشہ بچا لینا جو ہم پر غابی بات جائے ہم کردہ ادا نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ کے کردے سے فراہم آ اور امکان لوگوں کو رب پلائی انسان اپنے آپ کو کردے سے بچائے فرمایا وردہ کا نہ کرتا تمہارا کرنا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے نسری میں لکھ دیا ہے جو تم کو دے دیا ہے اسی پر راتی رہو تم دنیا کے سب سے بڑے بے محاد بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر پر پرکنات اور پس کرنے کی توفیق نصیب فرمائی میرے بھائیو انسان اگر قرضہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ نقصانات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے چند یہ ہے نمبر ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خدبہ دیتے ہوئے تمام اپنی رعایا کو مسجد نقوی میں بسنے والے مسجد منورہ میں بسنے والے اور مسجد نقوی میں نماز جمعہ پڑھنے والوں کو آپ نے خطا کیا فرمایا تم اے مسلمانو حتی انسان اپنے آپ کو قرضے سے بچانا قوت قوت قوت قوت قوت اپنے آپ کو قرضوں سے بچانا دئی او رہو ہم قرضے کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان کی نیت اس پر حرام ہو جاتی ہے وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعم نہ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان قرضہ لے لیتا ہے چوبیس گھنٹے وہ رہا کرتا ہے ہر وقت اس کو ٹینشن ہے ہر وقت وہ الجھن اور پریشانی میں لگا ہوا ہے کہ اگر ہم کردہ نہ ادا کر سکے تو ہمارا کیا حاصل ہوگا تو میرے بھائی انسان کو امن و امان اور سکون و راحت اگر چاہیے تو نبی رہے سا پر ہم آدھا کرو اللہ اور اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانی سے بچائے مری کل قدا گرا ہوتا ہم کہتے ہیں کردے کی سب سے پہلی پریشانی یہ ہے کہ انسان سے انتہا الجھن پریشان اور انسان سے انتہا ٹینشن اور الجھن میں رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس بابا پہ بتائے نمبر دو نبی رہتے ہیں اے رضی اللہ حدیث کے راجی ہیں امام احمد بن ہم امام تمانی امام بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ سرا شاہ رات نمایا اے میرے امت کے لوگوں مسلمانوں خبردار غلطی کو اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم سے آزاد کیا اللہ نے قبر و شرک سے تم کو بچایا اللہ رب العالمین نے امر امان کی زندگی تم کو عطا کی ہے تو خبردار عمر و امان مل جانے کے بعد وراتی ہو خبردار اپنے آپ کو جراتے نہ ہو اپنے آپ کو خطرے دی اپنے آپ کو ہلاکت دی اپنے آپ کو خوف اور گھر کے اندر مبتلا نہ کردارو اپنی ساتھ کو بچاؤ نبی نل رہے سراب نے یہاں کردہ لینے والے کی پریشانی کرتے کردہ کردے کی پریشانی کردہ لینے والے پردان جی اور میں ورفیف ہوں ان پوشا کوں بعد میرے امت کے لوگوں اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہ ڈال دو اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈال دو ہر وقت اپنے آپ کو خوف اور گھر میں مبتلا نہ کر لو صاحب نے کہا یار کئی فرقی کو ان پشنا ہم لوگ اپنے نسل کو کیسے خطرے میں ڈال دیں گے دنیا کا ہر انسان اپنے آپ کو خطرے سے ہے تو ہم اپنے آپ کو خطرے میں کیسے ڈال دیں گے آپ نے ساتھ نمانا جس شہید اگر تم کردہ دے لوگے تو ہر وقت تم کو خطرہ لاحق رہے گا اگر تم نے قرضہ پر ادا نہ کر دا. تم اگر وقت پر کرزہ ادا نہ کر سکے اور قرضہ دینے والا بھی ذرا سخت مجھات کا ہے پھر ذرا دیکھو کیسے خطرے میں اپنے گھر کو چھوڑ دو گے باہر باہر دوستوں کے ہاں گھومتے رہو گے ادھر ادھر چلے جاؤ گے اہل وجہ سے دور ہو جاؤ گے پھر اس خطرے سے کہیں ایسا نہ ہو قرضہ دینے والا قرضہ وصولنے کے لیے ہمارے سر پر آ کر کے چک جائے شانتی ہی آپ کو معلوم ہے قرضہ لے لیا اگر چھپا ہے ادا نہ ہوا ریٹن ہو گیا دوسرے ہی دن جیل میں چلے جائیں گے ہر وقت انسان کو جیل میں جانے کا خطرہ اور کردنا رہتا ہے تو آپ میرے ساتھ ہے لا تو فی ہوں خبرنا اپنے آپ کو نقصان اور خطرے میں مبتلا نہ کرو سہارے کرام رسول اللہ انسان اپنے آپ کو کیسے خطرے میں محسوس کرتا ہے نے ساتھ میں قرضہ لے کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ام و امان نسی فرمائے نمبر تین میرے بھائی بڑی اہم چیز ہے انسان جب قرضہ لے لیتا ہے اور کسی کا قرضہ ادا نہ کر سکا تو اس موقع پر انسان یہ انتہائی پریشانوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے زندگی کا وکاس جو دنیا ہی میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایک انسان جس کی شدت مشہور ہے امان لوگوں میں معروف ہے ہر اعتبار سے سو مراد کا کام ہے لیکن نبی یہ سرادر فرماتے ہیں اگر کرنا تم نے لے لیا تو سمجھو زندگی بھر کا تمہارا ریکارڈ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے فرد آئے فرج اللہ تارا کہتی ہے میں نے نبی علیہ فراس شام کو سب سے زیادہ پناہ ماگتے یہ دیکھا آپ کہتے المغرم اللہ آسم یعنی برائی لو وہ لما گھر اور ترقی سے ہم کو بچا دینا نبی رہے پر حرط آسا کہتی ہے شدت کہ سے دعا مافتی تھی اتنا زیادہ یہ تو ماپتے تھے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کو اس سے دو آج ہمیں یا آئے ہو یا آئے تمہیں معلوم ہے کہ یہ قرضہ کتنا خطرناک چیز ہے اور میرے میں کرتے سے کیوں پناہ ماتا رہتا ہوں ایسا یاد رکھنا بارے میں آدمی اگر قرضہ لے لیتا ہے اور وقت پر ادا نہ کر پایا تو ایسا کر دی دیبا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولے گا کتنی جھوٹ جب بھی مانگنے والا آئے گا کوئی نہ کوئی بہانا کرے گا آپ نے ساتھ فرمایا ایسا زندگی کے انسان کے اثرات اور کیریکٹر برباد ہو جاتے ہیں اجمل اب کا ادا ہر ادا حد جب بات کرے گا تو جھوٹھی بات کرے گا اب نہ ادا کرنے کے ہزاروں بہانے گڑھ گڑھ کر کے بلکہ ممکن ہے وہ سوچتا رہے کہ ادا کرنے کی تاریخ آ رہی ہے اب کی دینے والے کو کس بہانے سے اطمینان دلا کر کے واپس لوٹا سکیں انسان جھوٹ پر بول دے اور ہیلے بہادے کے لیے کتنی تبدیلیں کرتا ہے اور آپ اگر جانتے ہیں جھوٹ بولنا ایک مناسب کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنا کتنا بدترین گناہ ہے آپ نے ساتھ روایا کنول کدی ایگو اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ فائنل کدی برہدی خصوص تمام برائیوں کی طرف جھوٹ لے جاتی ہے انسان کو اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے آپ نے اس عدیز کے اندر وعدے کر دیا کہ جھوٹ بولنے کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس برائی سے محبوب رکھے آپ نے ساتھ رمایا نمبر دو وید آباد اور جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلاف بھی کرے گا یہ تو برائیاں انسان کے اخلاق اور کردار کو ختم کر دیتی ہیں اس کے زندگی بھر کے ریکارڈ کو برباد کر دیتی ہیں ایسا اسی لیے میں کثرت سے پناہ مانگتا ہوں کیوں اگر کردہ دے دیا اور اگر نہ کر سکا وقت سفر تو جھوٹ بولنے پر شیطان آمادہ کرے گا اور وعدہ خلافی پر آمادہ کرے گا اور یہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جیسے جس سے انسان کی زندگی کا سارا ریکارڈ برباد ہو جاتا ہے اس کی عوامت زیارت اور اس کی شہرت اور اس کا تکبر اس کی پہیز سب لوگوں کی نظر میں مٹی میں مل جاتی ہے اور سب اس کا قرضہ بنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو امانت دار دیانت دار بنا رکھے نمبر چار میرے بھائی انسان اگر قرضہ لے لیتا ہے قرضہ کتنی بدترین چیز ہے چوتھا بڑا نقصان اور بڑا خسارہ اس کا یہ ہوتا ہے صحیح وخاری کی روایت ہے آپ کے ساتھ نمایا نفس میرے وہ اللہ کا تم پہ دے نہیں ہو آپ نے ساتھ ہمارا آدمی کتنے روزے نماز پڑھنے والا ہو کتنی عبادات کرنے والا ہو کتنے اچھے کام کرنے والا ہو لیکن نفطلم وہ اللہ کا تم پہ نہیں ہستا ہو مو جم مر جاتا ہے مو مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے گھومتی رہتی ہے لٹکتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی کیوں؟ اس نے کردہ لیا ہے اور جب تک کردہ نہ ادا کر دے جب تک کردہ نہ ادا کر دے اس کی روح اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس تک نہیں پہنچ سکتی ہے نو یہاں نے ساتھ سمایا شہید شہید آپ ہمارا سمجھتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے کلبے کو بلند کرنے کے لیے اپنی گرد نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹائی ہو آپ نے ساتھ رمایا شہید کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب شہید شہید کا پہلا کچرا خون کا تنگی بر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو وقت دیتا ہے مجاہد کے شہید کے ایک قطرے خون کی برکت سے زندگی بھر کے سارے پناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے فرمایا سارے پناہ تو معاف کر دے گا لیکن قرضہ نہیں معاف ہو پاتا اسی لیے ان سو کریں اور اپنے آپ کو بچائے کہیں ایسا نہ ہو قرضہ پر قرضہ لیتے جا رہے ہیں بزنس بڑھا رہے ہیں کاروبار بڑھا رہے ہیں فلیٹ اور پیڈیا بنا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی آپ نے اتنا کرزہ لے لیا ہے کہ کل اگر آپ بند ہو جائے تو آپ کی اولاد یہاں سے لے کر کے آپ کے وطن تک آپ کی دور ساری پراپرٹی لے کر کے بھی قرضہ ادا کرنا چاہے تو قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اس وقت کیا حق ہو لیا ہے پچیس سال کا پروگرام بنا کر کے لیکن یہ پتا نہیں کہ کنہیں کی نماز رہا ہے اثر میں کون یہاں رہے گا کون قبرستان کسی کو یہ پتا نہیں اسی لیے میرے رسول بھائیوں ساتھ نمایا نسل منہ میں نے محل میں ہو اللہ تعالیٰ برائی سے بچائے نہ بھی رہے میرے بھائیوں کتنا خطرناک یقین ہے کہ انسان وہ نماز کی کتنی بھی پابندی کر رہا ہو لیکن انسان مر گیا اور قرضہ ادا نہ کر سکا تو ساری نیکیاں ساری نیکیاں بے بےکار بے ہیں جب تک کردہ زیادہ ہو وہ نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا متحد ہو سکتا ہے حضرت صحابی ہیں جن کا نام صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا سگے بھائی کا انتقال ہوا کہتے ہیں میرے سگے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے تین سو درہم چھوڑا چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہماری بھاوی بیوا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تین سو گرہن جو ہے میرے بھائی نے چھوڑا ہے اس کو اپنی بیوا اور ان یتیم بچے اور بچیوں پر ہاتھ بھتیزی فتح اور فتیدیوں پر تقسیم کر دوں اور ان کو دے دوں پہلے جیسے میں نے دینا چاہا اللہ اکبر نبی رہے تو آپ کو پتا چل گیا آنے میں یا اے تم اپنے ان چنتا بھاوی اور ان انجے بھتیجی اور کو سوچ کے بارے میں سوچ رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تین سو ان کر دو اللہ کی قسم اتنا خاک بہادر تم دے نہیں اور تمہارا بھائی تو کردہ لا ادا کرنے کے بنا پر دنیا کے جیل میں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ رکھا ہے دنیا کے جیل میں نہیں ہے پولیس بحث کڑی نہیں لگائی ہے اجرت لال جی نے تمہارے بھائی کو چکر رکھا ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ کردار نہ ادا کر دیا جائے کہتے ہیں اس کے لگن پر میں رہو پہلے فکر نہ کرو اپنے بھائی کی منہ کو آزاد کرانے سے کی فکر کرو اور سب کا قرضہ ادا کر دو کہتے ہیں, میں گیا کرزہ ادا کرنے کے لیے سب کو دے دیا کہتے ہیں, دو تینار بن گیا تھا اللہ سر کتنے بچے دو مل نہیں صرف دو تینار رہ گئے ایک एक بوڑھی اس نے کہا آپ کے بھائی نے کچھ سے بھی لیا تھا میں نے کہا گواہ کرو اس نے کہا اس نے لے لیا تھا مغرب میں نے دے دیا میں نے گواہ کہاں بنایا ہمیں کیا سمر ہم دینے کے پہلے میرے تمہارا بھائی مر جائے گا یا رسول اللہ ہم نے سب دے دیا وہی دو تینار باقی رہ گیا ہے کیوں اس کے پاس گواہی نہیں اس لیے اس کو میں نہیں دیتا آپ نے ساتھ سمایاد رکھو تمہارے بھائی کا ایمان تمہارے بھائی کی حجرت تمہارے بھائی کی دیہات تمہارے بھائی کے بدلاس تمہارے بھائی کی کے رمضان کے عہدے اور تمہارے بھائی کی اللہ کے نبی کی صحبت اور خدمت جو ہے یہ سب چیز بھی ہے صرف دو تینار کے بنا پر جب تک دو تینار بھی نہیں ادا کر دو گے تب تک اللہ تارہ تمہارے بھائی کو چھوڑنے والا بھی ہے رو پڑے اور توڑے ہی دیکھے تینار دیا لوٹ کر کے, کے آباد ہو گئی اسلام نے, نے نماز جناد ادا کرائی اور نماز جناد ادا کرانے کے بعد شام ہوئی رات ہوئی آپ نے نماز پدر ادا کرا اور نماز فل ادا کرانے کے بعد سنایا فلاں ابن فلاں کہاں ہیں خاموش رہا وہ شخص گھری میں ابن فلاں فلاں کبھیرے کے فلاں آدمی کہاں ہیں دوسری مرتبہ پکارا خاموش رکھا پھر آپ تیسری مرتبہ پکارا فلاں شخص کہاں ہیں خاموش رہے چوتھی مرتبہ اٹھے آخری حصے میں تھے اور بڑے افسوس کرتے ہی لیے آئے تیرے ہی سہنے تھے کہیں اللہ کو نے فرمایا نہیں تم چو رہے تھے میں نے کسی برائی کے لیے تم کو نہیں ستارا تھا تمہاری اچھائی کے لیے اتارا تھا تم نے پہلی بس پر ہم تو تمہاری بھلائی کے لیے سوچ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں آج میں تمہارے قبیلے کے فلاں آدمی کا انتقال ہوا کل اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی لوگوں کو پتا نہیں تو ہم کو بھی نہیں تھا لیکن اللہ اکبر تمہارا وہ بھائی فنان فلانند فلانن نماز کتنے پڑھائی ہے نماز کتنے پڑھائی ہے میری یاد ہے یہ تو یاد رکھنا رستا نہیں اللہ جنا و شاہی بنا بھائی بنا بیرنا کبھی رین بینا یہ تو نبی الحقاخ میت سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے بارش کر رہے ہیں اللہ نفرح جنا اللہ مفر الحم ورحمہ ہو آپ ہی ہو اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو رخ دے لیکن آپ نے ساتھ سنایا اللہ کے بندے یاد رکھو نماز دینا ادا تو کنفل میں ادا ہو گئی تھی یہ کسی تھانے قبا میں رکھا ہے اگر مجھے معاف ہوتا تو میں نے بتایا گیا ہے قبضہ نہ ادا کرنے کی ساری بیٹیاں اس نے کی تھی لیکن جنگت میں جانے سے روک دیا ہے میرے بھائی نے سنگت نماز سے زیادہ پڑھائی لیکن اللہ نے کا کرمایا ٹھیک ہے جنت پہ نہیں جا سکتا کیوں تون نے سونا کا قرضہ لے رکھتا ہے ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے وہ تمہارے خاندان کہے گھر والے پریشان ہے ایسا کرو اگر اس کا قرضہ ادا کر دو تاکہ وہ انسان جنت میں پہنچ جائے دوڑ دھوپ کر کے قرضہ ادا کیا اور کیا کر نے ساتھ منایا اللہ اب وہ انسان کی جان چھوٹی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا میرے بھائی آج فرمان کردہ لیتے ہی ڈرتا نہیں ہوف نہیں کرتا اپنے انجام کو سوچتا بس دنیا کی فکر رہتی ہے اتنا سردہ لے رہے گا تمہارا سڑا کام بن جائے گا اور یہ نہیں سوچتا کہ کام بننے کے پہلے انسان یہ فکر نہیں کرتا حضرت ربی اللہ نما کہتے ہیں امام حمد بن حمل، امام بن اور امام بہتر ہے اللہ روایت کرتے ہیں نب یہ رہے ہے <سجد> ایک رکھا گیا ایک انسان کا انتقال ہو گیا کہتے ہو وہ کسن نہ ہو وہ ہنت نہ ہو وہ نہ ہو کہتے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو نہلایا ہم نے اس کو اسل دیا ہم نے اس کو کفن پہنایا ہم نے اس کو اد لگایا ہم نے اس میں خوشبو لگائی اور ہم نے کفن میں پہنا کر کے کہا ہم نے نبی باب پر مسجد کے شرطے میں جو حصہ تھا باب جبرائیل پر آپ نماز جادہ پڑھاتے تھے ہم نے لا کر کے مسجد کو وہاں رکھ دیا اور جب رکھ دیا حق رسول کو اطلاع دیا یا رسول اللہ ہم نے اس نے دے دیا ہے دفنا دیا ہے ہم نے اس کو اس کو لگا دیا ہے اور کی پر لاکر رکھ دیا ہے. اس کی نماز جنازہ ادا کریں کہتے ہیں نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھی ابھی جب قدم آئے تھے قریب تھے جنازے کے سامنے کھڑے ہو آپ نے فرمایا لال رہو شاید یہ پیسہ لیتا رہا ہوگا نہیں لیتا رہا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سور اس نے فلاں آدمی کا کر لیا ہے آپ کی چہل گئے اور فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھا لو نیک تو بہت تھے اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی سطاف نہیں چھوڑی حج نہیں سڑک کیا اس نے جہاد نہیں سڑک کیا کسی کی قیمت چکلی نہیں تھی ہے ساری کھنڈیاں تھی لیکن میں نماز جنازہ نہیں ادا کراؤں پڑھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کا حق لے کر کے مر رہا ہے جب تک حق نہیں ادا کرو گے تم لوگ پڑھو گے اجا سوتی گئے سارے گرام میں ایک مرد مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر پیدا کی ابو کتا نام تھا وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ روتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بھائی اگر تھا صرجے کی مجھے سے آپ نماز جنازہ نہیں ادا کرا رہے ہیں تمام لوگوں کا گواہ بناتا ہوں ان کا میں اس میں ادا کر دوں گا ہمارے بھائی کی آپ نماز جنازہ ادا کرا دیں نبی نے بلایا واقعی تم سے اقرار کرتے ہو کہ اس کا درجہ تمہارے دن میں ہے اور تمہارے مال صدا کیا جائے گا انہوں نے کہا بڑا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ سنایا ٹھیک ہے سارے لوگوں کے سامنے کیا آپ نے نماز دن ادا جا کر کے ادا کر دی نماز جنا پڑھا دیا دفنایا دفنایا گیا جنگ البتی کے اندر دوسرے دن جب لکھے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو کا زیادہ مل گئے جنہوں نے ادا کرنے کی ذمہ داری لی تھی جنہوں نے اس کا بوجھ اکھاڑا تھا آنے فرمایا ابا کرتا ماں پہ تین وہ دو تین جو تم نے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا کیا ہوئے کہنے لگے یاد رکھ رہا کوئی بات نہیں تل ہی کہاں زیادہ زمانہ گزر گیا خطرناک اڈا ہوتا ہے سننا انتفا کا بھی اس کا انتقال ہوا ادا کر دوں گا آپ میرے ساتھ چھ اچھا ادا کر دو کر دو اچھا اچھا کے ادا کر دیتا ہوں انتفاق کرنے ہی موقع دکھتا پھر دوسرے بھی ملاقات مجھے بھی کتا ابا دینار جو تم نے ادا کرنے کے بعد دیا تھا وہ تمہارا مسلمان بھائی جو دو دینار کا قرضہ لے کر کے مر گیا وہ ادا کیا تم نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تک تو ادا نہیں کیا آر تک فون جا کر کے ادا کروں گئے ادا کیے ادا کر کے بلا لوٹے آئے آنکھ سنایا تو ہم نے نواز جنازہ پڑھ لیا تھا اور تم نے وادہ کی میں نے کہا لیکن کیونکہ دو دن تاخیر کر دی دو دن سے وہ جہنم کی آگ چل رہا تھا آپ ایسا میں ادا کیا اللہ چل بہو ابھی تم نے ادھر ادا کیا اللہ تعالی نے اس کو جہنم کے آزاد سے آداد کیا ہے میرے بھائیوں جب نبی علیہ دعا مار رہے تھے اور آپ نے ببا سے اور نہ ہوا تو آداب سے نہ بچ سکا کہ آپ کی قرآن خانیاں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں لے کر کی آتی مر جاتا ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں برادری کو بلاؤ قرآن خانی کرا دکھ دیا جائے گا میں کہتا سب نے ذمہ داری یہاں ارے طرح سوچو رسول نے پا اللہ حو کا نہیں گا اللہ کو بخش دے. میں اس کا ادا نہ ہوا ذمہ داری اگر لینے والے دو زند کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد نہ کیا ہمارے اور آپ کے قرآن خان ہی تھے اگر قرضہ نہیں ادا ہوا ہے تو یہ قرآن خانیاں ہماری اور آپ کی بخش ہوا سکے گی نہیں اور چالیس ہوا یہ روٹی اور پوٹی آپ کی سرچانی اور یہ چالیس مار اور آپ کی یہ برس تھی اس سے کیا موقع ادا کو لے کر کے مر گیا ہے اور ادا نہیں کیا جا رہا ہے آپ کے اس से خانی سے تین چالیسے پیسے تھے برسی سے اور اس کی شکاس کے من سے, سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالہ ہم سب لوگوں کو اس پوری سے بچائے. جو اتنی خطرناک چیز ہے کہ دوار باقی ہے اور وعدہ بھی کر دیا کہ میں ادا کروں گا لیکن آپ نے فرمایا وعدہ کرنے سے کام نہیں بنے گا تم نے ادا نہیں کیا اس لیے ابھی تک آداب میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کمر کی تو سے سنائی اکڑ کو یہ سب بالکل لمبی مات سبحان اللہ الحمدللہ الحمد للہ وقفہ صفا اما یہ چار نہایت خطرناک اور انجام جو انسان قرضہ ہے سہدا نہیں کرتا اس کا ہم نے بیان کیا ہر آدمی اپنے اپنے معاملے کو سوچے گہروں کو دیکھ سکے اپنی دنیا چمکانے کے لیے اگر کوئی انسان واقع اچھا ضرورت ہے انسان مجبور ہو گیا ہے پینے کے لیے یا علاج موازنے کے لیے وہاں گئی اگر وہ مجبور ہو گیا اب کوئی سارے کار نہیں تب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرضہ لینے کی اجازت دی ہے مجبوری دلانا لیکن ہماری ساری مجبوریاں آج پہلو کو دیکھ کر کے ہو جاتی ہیں آپ بیمار کے بھوکے کی کوئی خطرناک مہوڑ آپ کے سامنے ہے ایسے موقع پر اللہ نے ہم تمام مسلمانوں کو پردہ دینے کا حکم دیا اجازت دیا لیکن رقبت دلائی ہمارا مسلمان بھائی جو صاحب خیر ہیں ہمارے اس مسلمان بھائی کے مشکلات کو اپنے زکاط کے ذریعے اپنے کام کے ذریعے اپنی خیرات کے ذریعے انفاقی سبیل اللہ کے ذریعے پورا کرنے وہ حالت میں بیچارہ اس پردے سے بچ جائے اللہ تعالیٰ آتے ہیں منگل کر لوگوں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کرد ہسنا دے دے کر مراد یہ ہے اللہ کی ردا کے لیے اللہ کی سسلودی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے روپے بے اور پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالی پر کون ہے جو اس طرح سے قرض حق نہ دے کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے ان کے مشکلات کو حل کر دے تو اللہ تعالیٰ بہت دیا ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے فرمایا میرا میں, میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہ ہو کر سدا کتب آچر لہٰذا آپ نے میں میراج والی رات میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لہٰذا کا سوال کم سے کم دس ہے ایک دے گا تو کم سے کم دس پائے گا لیکن اسی کے بعدوں میں کیا لکھا ہوا ہے اگر کسی مسلمان بھائی بھائی نے اپنے کسی مسلمان کو دے, حسنا دے دیا تو اس کا دس گنا نہیں بلکہ ہے اٹھارہ گنا اللہ کیوں میں نے پوچھائی چپ رہی لگی کیوں تو بتا یار ایک کی بات اصل یہ ہے سوال کرنے والا جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے جب بھی وہ مانتا رہتا ہے لیکن یہ اس اس سوال رکھنا ہے قرض ہسنا کے لیے کہ کی آدمی کیا ہو اللہ تعالیٰ کا بڑا بہتری اور ایک بہت ہی عمل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مل کے تو ہی مصیب ہم تمام لوگوں کو قرضوں سے بچا اور بھائیوں کو اپنے اپنے سرکار کے اپنے خیرات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے اپنے مال کو دے کر کے ان کی مشکلات کو حل کرنے کے توسیق نظر فرمائے جو بہت ہی بڑا نیت عمل ہے اللہ تعالیٰ سب ایک بنائے ساری بنائے محدید بنائے سنت بنائے اندر ہم نے جو پریشان ہار کی پریشانیوں کو دور کرتے جو مقرود اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کراتے جو کفر و شرکن میں اللہ تعالیٰ ان کو محدود اور مطلب سنت بنا دے جو دین سے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کرا دے اللہ, تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات مسلمان بھائیوں کے حل کر دے اللهم اكبر للمؤمنين والأمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والجهسان وإيداء القرباء وينهاء للفهشاء والمنكر والبكي يعدكم لعلكم تبكرون وادكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر